بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد بزرگوں دوستو کل کی مجلس میں میدان عرفات کی حاضری کے سلسلے میں کچھ عرض کیا گیا تھا اور آخر میں یہ عرض ہوا تھا کہ ہم مغرب کی وقت ہو جانے کے بعد یعنی آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد عرفات سے روانہ ہوں گے مض رفہ پہنچیں گے اور مضدرفہ پہنچ کر ہی ہم کو مغرب کی نماز ادا کرنا ہے عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کریں گے جماعت کے ساتھ فوراً ہی عشاء کی جماعت شروع ہو جائے گی درمیان میں سنت نوافل بعد پڑھنا نہیں ہے سنت و نوافل وطر وغیرہ بعد میں پڑھیں گے ادا کریں گے مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اب یہ رات ہم کو مذرفہ میں گزارنا ہے یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے بہت قیمتی رات ایک تو عید کی رات بھی ہے آج کی رات اس لیے کہ اس کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ دسویں ذی الحجہ کا ہوگا اور دسویں ذی الحجہ عید کا دن ہوتا ہے بقرعید کا دن اور بقرعید کی رات خود مبارک رات ہے ہر ایک کے لیے حاجیوں کے لیے تو بھی زیادہ بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے لہذا یہ رات بھی جتنا ہو سکے اہتمام کر کے اعمال کے اندر گزارنا ہے باقی دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں کچھ آرام کا تقاضا ہو کھانا پینے کے بعد کھانے پینے کے بعد آرام کرنا ہو تو آرام کر لیں اور دسویں تاریخ میں ہم کو ملا پہنچ کر جو کام کرنا ہے رمی وغیرہ اس کے لیے کنکری جمع کرنا ہے تو رات ہی کو الحمدللہ للہ جاج کرام مذلف سے کنکڑیاں جمع کر لیتے ہیں ستیر کنکری شیونٹی وہاں سے ہم کو لینا ہے عجیب منظر ہوتا ہے اللہ اکبر تو خیر بہرحال رات کو ہمیں وہی گزارنا ہے جتنی میں اللہ توفیق دے دیں عبادت کے اندر گزر جائے بہتر ہے دسویں ذی الخا کی صبح صادق اب ہوگی رات پوری ہونے کے بعد فجر کی نماز وہاں اندھیرے میں پڑھنا ہے ہم اپنے گھر پر جب ہوتے ہیں تو ذرا اجالا روشنی ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے لیکن مزدلفہ میں فجر کی نماز غلص میں یعنی اندھیرے میں پڑھنا ہے اور اندھیرے میں پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے اور وقوف کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ذکر دعا میں لبیک تکبیر تحلیل میں قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اپنے وقت کو گزارنا ہے یہ وقوف وقوف مذرفہ کہلاتا ہے یہ بھی واجب ہے اور مرضوں کے لیے ضروری ہے عورتوں اور ضعیفوں کے لیے کچھ احکام ہیں الگ لیکن عام طور پر سب ایک ساتھ ہوتے ہیں گروپ کے اندر تو بہرحال یہ وقوف ضروری ہے اور یہ واجب ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے وقوف سے فارغ ہونے کے بعد آفتاب کے نکلنے کے تھوڑی دیر پہلے سن رائز سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں مضلف سے اب مینا کے لیے روانہ ہونا ہے آج حج کا تیسرا دن ہے دسویں ذی الحجہ آٹھویں ذی الحجّہ مینا میں گزری نو ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزرا اس کے بعد کی رات مظلفہ میں گزری اب ہم دوبارہ امینا آ رہے ہیں اور آج مینا میں آنے کے بعد پہلی دن جب ہم پہنچے تھے تو صرف پانچ نمازیں ادا کی تھی لیکن آج ذرا مشاہدہ اور ذرا حج کے ارکان کو ادا کرنا ہوگا چار کام ہم کو مینا میں پہنچنے کے بعد کرنے ہیں رمی کرنا ہے لیکن رمی میں انشاءاللہ شاء ہوگا صرف ایک شیطان کو کنکری مارنا ہے بگ شیطان بڑا شیطان ملعون سب سے بڑا اس کو جا کر کنکریاں مارنا ہے دوسرا کام قربانی کرنا ہے اور تیسرا کام حلال ہونا ہے یہ تین کام امام ابو حنیف اور رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب سے ادا کرنا ضروری ہے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے رمی ہوگی اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلال ہونا حلق کرا کر حلال ہوں گے یا قصر کرا کر حلق افضل ہے عورتیں تو بہرحال قصر کرائیں گی ان میں آگے پیچھے نہ ہونا چاہیے اگر آگے پیچھے ہو گئے آگے پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں رمی کرنا تھی اس کے بجائے قربانی کر لی رمی کے بعد قربانی کرنا تھی قربانی کے بعد حلق کرنا تھا ابھی قربانی نہیں ہوئی کہ حلق کر لیا اگر یہ ترتیب بدل جاتی ہے تو امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اس ترتیب کے بدلنے کی وجہ سے ایک دم لازم ہوتا ہے اس لیے حاجی حضرات کو بڑے اہتمام سے کوشش کر کے پورے صحیح طریقے پر یہ ترتیب کے ساتھ ادا ہو جائے اس کی کوشش کرنا ہے اب ہم بنا پہنچے ہیں بنا پہنچنے کے بعد پہلا کام رمی ہے ستر کنکریا ہم مظلفہ سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں آج صرف بڑے شیطان کی رمی ہوگی بگ شیطان جو نمبر تین پر آتا ہے جب ہم شیطان کی رمی کے चलेंगे چلیں گے تو پہلے کو چھوڑ دیں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے اور تیسرا جو بڑا شیطان ہے اس کے پاس پہنچیں گے جمر اقبہ اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں رمی کرنا ہے اس کا وقت کیا ہے کس وقت ہم کو جانا ہے تو وقت کے سلسلے کے اندر جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسنون وقت آفتاب کے طلوع ہونے سے زوال تک ہے یہ مسنون وقت ہے زوال سے غروب تک جائز وقت ہے یعنی اس وقت بھی اگر ہم کریں گے تو ہماری یہ رمی بالکل جائز ہوگی اور غروب آفتاب کے بعد مکروح وقت شروع ہوتا ہے مگر عورتوں کے لیے اور ضعیف لوگوں کے لیے رات کے وقت بھی رمی کرنا بلا کراہت جائز ہے بلا کراہت آج کل بہت رش ہوتا ہے اور عام طور پر جو حادثے پیش آتے ہیں وہ پہلے دن کی رمی میں پیش آتے ہیں اس لیے بہت خیال کر کے رش کے اندر اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا ہے کبھی اتفاق سے اگر ہم پہنچ گئے اور پھنس گئے تو بہت ہی فکر کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں اس لیے اطمینان کے ساتھ اپنے ٹینٹ میں چلے جائیں وہاں جانے کے بعد ذکر وغیرہ بھی مشغول رہیں اور اس کے بعد جب اندازہ ہو کہ اب رش کم ہو رہا ہوگا زوال آفتاب کا ہو جائے تو ہونے دیں زوال کے بعد بھی گنجائش ہے تو اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں خواہ مخواہنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر حیران اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب گنجائش ہے تو اس پر ہم عمل کر لیں جب اندازہ ہو جائے کہ اب رشک کم ہو رہا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ساتھ اگر مستورات ہوں تو ان کے ساتھ رمی کے لیے روانہ ہو ساتھ رہے اور الگ کسی حال میں نہ ہو الگ اگر ہو جائیں گے تو بڑی, بڑی پریشانی ہوگی بہت زیادہ ایک دوسرے کو تلاش کرنا پھر وہاں سے ٹینٹ میں آنا ایک بڑا مستقل مسئلہ بن جاتا ہے لہذا جب بھی موقع ملے ہم رمی کے لیے جائیں گے بگ شیطان بڑے شیطان کی جا کر رمی کریں گے سات کنکری مارنا ہے کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کنکری کو اپنے انگوٹھے جس کو تھمپس کہتے ہیں اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑیں گے اور جتنا ہو سکے پوٹ کے قریب چلے جائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشعطان و رض للرحمن اللّہ مجھ حج مبرورا و ذنبا مغفورا و سائم مشکوراً یہ دعا پوری اگر یاد ہو تو پوری دعا پڑھ کر پہلی کنکری ماریں اگر یہ پوری دعا یاد نہ ہو تو کم از کم اتنا کہہ لیں بسم اللہ اللہ اکبر پہلی کنکڑی دوسری کنکڑی جب ماریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پھر تیسری کنکڑی اور پتھر اور اسٹون ماریں چھوٹے چھوٹے اسٹون بسم اللہ اللہ اکبر پہلی کنکری جب ہم ماریں گے ابھی تک تو ہمارے زبان کے بعد تلبیہ چل رہا ہے لیکن پہلی کنکڑی کے ساتھ ہمارا یہ تلبیہ اب موقف ہو جائے گا اب تلبیہ کہنا نہیں ہے اس کے بعد آپ تقبیر تحلیل تو پڑھتے رہیں گے باقی نبیک الحم البیک لبیک لا شریک الق البیک الحمد القرملک لا شریک الک یہ جو تلبیہ ہے جمرہ عقبہ یعنی بگ شیطان بڑا شیطان جب ہم اس کی رمی کے لیے دسویں ذخا کو پہنچیں گے تو پہلی کنکری کے ساتھ اب ہمارا طلبیہ موقف ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اب طلبیہ نہیں پڑھنا ہے ہاں اس کے بعد تکبیر ہے چوتھا کلمہ ہے تیسرا کلمہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لاہ اکبر اور چونکہ یہ دن جو ہے تکبیر تشریق کے بھی دن ہوں گے اس لیے کہ نویں تاریخ کی صبح سے تکبیر تشریق کے ایام بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اب زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لاہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہنا ہے نمازوں کے بعد کہنا ہے جیسا ہم اپنے مقام پر بھی ہر نماز کے بعد کہتے ہیں وہاں بھی کہنا ہے اور دیگر اوقات کے اندر بھی کثرت سے تکبیر پڑھتے رہیں تلبیہ ختم ہو جائے گا ہماری یہ کنکڑی پورٹ کے اندر گرے اور کوشش یہ کرے کہ جو پلر ہے اس کی جڑ کے اندر جا کر ہماری کنکڑی لگ جائے اگر اتفاق سے جلد تک نہیں پہنچی اور ہم نے کنکڑی چھوڑ دی اور پورٹ کے اندر چلی گئی اور سرکل کے اندر پہنچ گئی تو بھی انشاءاللہ ہماری رمی ہو جائے گی سات کنکری مارنا ہے سات پہلے دن رمی جمرات میں صرف جمرۂ اقبا یعنی بگ شیطان کی رمی کرنا ہے باقی پہلا شیطان دوسرا شیطان اس کی رمی گیارہویں ذیلجہ کو اور بارہویں ذیلجا کو کرنا ہے اور تیرویں دھلجا کو اگر ٹھہر جائیں تو تیرویں ذہلی جگہ بھی تیروں کی رمی کرنا ہے پہلے دن صرف جمل اقبہ کی یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے اب اس کے بعد ہم قربانی کی تیاری کریں گے اور قربانی کا انتظام کریں گے وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کیا جائے گا بڑا مبارک وقت ہے کنکری ہم جو ہم ماریں گے بظاہر کنکری مارنا ہے یہ کنکری یادگار ہے سگنہ حضرت ابراہیم علیہ صلاحتِ السلام کے ایک عمل کی جب حضرت ابراہیم عل نبی گنّا علیہ السلۃ السلام اپنے لخت جگر نور نظر شعید حضرت اسماعیل علیہ السلات السّلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے چلے تھے تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلط کو بہکایا تھا اور دل کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہو بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہو یہ بھی کوئی عمل ہے تو سیدنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مار کر بھگایا تھا تین مرتبہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلام کو بہکانے کی اور اس عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی تین مرتبہ سیدنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر ہی ماری تھی بس اسی عمل کی یادگار میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے رمی جمرات مقرر کر دیا اللہ اکبر تو شیطان کی جو ہم ہاں رمی کرتے ہیں ذہن میں بس یہ رہے کہ شیطان آج زلیل ہو رہا ہے خار ہو رہا ہے یہ ذہن میں رہے کہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ عجیب منظر ہوتا ہے جوش میں ہوتا ہے لوگ کوئی پتھر لا رہا ہے کوئی چھتری اور کوئی ڈنڈے لا کر آج تو موقع مل گیا تو کم بہت شیطان سامنے آ چکا ہے اور بعد سے اندر کچھ پڑتے ہیں سرکل کے اندر اور جا کر دے بدے شیطان کو بس آج تو سامنے شیطان ہے آج تو اس کو مارے ڈالنا ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے کہ آئندہ میرے پاس آ نہیں بڑا جذبات ہوتے ہیں لیکن ہم کو ان جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکڑی مارنا ہے اور چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں میں بھی بڑی حکمت رکھی ہے کہ اے شیطان تو ہمارے نزدیک اتنا زلیل و خار ہے تیری پوزیشن تیری اہمیت ہمارے نزدیک اتنی کم ہے اتنی کم ہے کہ تجھ کو تو ہم بس اتنا چھوٹا سا پتھر ماریں گے اس چھوٹے سے پتھر ہی سے موتانے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تو ہم پر آئندہ قابو نہیں پا سکے گا بس اس کو ذلیل کرنے کے لیے بس چھوٹے چھوٹے پتھر کافی ہیں بڑے بڑے اسٹونوں بڑے بڑے چٹانوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جب کنکری مارتا ہے تو انشاءاللہ ہر کنکری سے ایک ہلاک کرنے والا گناہ بڑا گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہو جہنم تک پہنچانے والا ہو انشاءاللہ ایک ایک کنکری کے اوپر اللہ رب العزت ایسے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں لہذا ہمارے کنکری مارنا بیکار نہیں ہے انشاءاللہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور حضرت ابراہیم علام نبیٰ جنہ علیہ السلام کی اس عمل کی یادگار ہے اس لیے یہ بھی بڑے بشاشت کے ساتھ اور بڑے ہمت کے ساتھ کرنا ہے ہمت کر کے وہاں جائے اور رش کے اعتبار سے بہرحال اپنے انتظام کر کے وہاں پہنچنا ہے اللہ رب العزت ہر حاجی کے منا کی حاضر کو بھی قبول فرمائیں میدان عرفات کی حاضری کو بھی قبول فرمائے مضدنفہ کی جو حاضری ہوئی وہ بھی قبول فرمائے اور آج ہم نے جو جمرہ اقبہ کی رمی کی ہے اس کو بھی قبول فرما لے اپنے قلم سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے بعد جو ہمیں قربانی کرنا ہے حلق کرانا ہے حلال ہونا ہے اور پھر اس کے بعد گیارہویں بارہویں دلہنجہ کو بنا میں ٹھہرنا ہے طوافِ زیارت کرنا ہے اللہ رب العزت آئندہ کے اعمال کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دیں ان کو بھی قبول فرمالے لیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اور جو اعمال ہو چکے ہیں ان کو بھی اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے اپنے اپنے اسمائے حسنہ کے صدقے میں قبول فرمالے اپنے کرم سے رحمت کا اور فضل کا معاملہ فرما دے آمین سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر آمین باہر الحمد للہ رب العالمين الم وصی اللہ تعالیٰ عرقی محمد وصب ال میرا حمت گئی الحمد الرحم